امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نحج البلاغہ کے خدبہ نمبر 114 میں ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کی طرف بلانے والا اور مخلوق کی طرف گواہی دینے والا بنا کر بھیجا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کو پہنچایا نہ اس میں کچھ سستی کی نہ کوتاہی اور اللہ کی راہ میں اس کے دشمنوں سے جہاد کیا جس میں نہ کمزوری دکھائی نہ ہیلے بہانے کیے وہ پرہیزگاروں کے امام اور ہدایت پانے والوں کی آنکھوں کے لیے بسارت ہیں نہج البلاغہ کے اسی خطبے کا ایک جزو یہ ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں جو چیزیں تم سے پردے غیب میں لپیٹ دی گئی ہیں اگر تم بھی انہیں جان لیتے جس طرح میں جانتا ہوں تو بلا شبہ تم اپنی بد آمالیوں پر روتے ہوئے اور اپنے نفسوں کا ماتم کرتے ہوئے اور اپنے مال و متا کو بغیر کسی نگہبان و بغیر کسی نگہداشت کرنے والے کے یوں ہی چھوڑ چھاڑ کر کھلے میدانوں میں نکل پڑتے اور ہر شخص کو اپنے ہی نفس کی پڑی ہوتی کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتا لیکن جو تمہیں یاد دلا دیا گیا تھا تم اسے بھول گئے اور جن چیزوں سے تمہیں گیا تھا اس اس سے تم ہو گئے اس طرح تمہارے خیالات بھٹک گئے اور تمہارے سارے امور درہم بھرم ہو گئے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے اور مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو تم سے زیادہ میرے حقدار ہیں خدا کی قسم وہ ایسے لوگ ہیں جن کے خیالات مبارک اور عقلیں ٹھوس تھیں وہ کھل کر حق بات کہنے والے اور سرکشی و بغاوت کو چھوڑنے والے تھے وہ قدم آگے بڑھا کر اللہ کی راہ پر ہو لیے اور سیدھی راہ پر بے کھٹ کے دوڑے چلے گئے چنانچہ انہوں نے ہمیشہ رہنے والی آخرت اور عمدہ و پاکیزہ نعمتوں کو پا لیا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم پر بنی سقیف کا ایک لڑکا تسلط پالے گا وہ دراز قد ہوگا اور بل کھا کر چلے گا وہ تمہارے تمام سبزاروں کو چر جائے گا اور تمہاری چربی تک گا